نمبر انتالیس عبادت گاہوں کی تزئین یہود و نصارہ کا عمل انبنِ عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرۃ تو المساجد قال ابن عباس نضی اللہ عنہما لۃ ذخر فف النح کما ذخرفۃۃۃۃ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مساجد کو بہت زیادہ پختہ تعمیر کروں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم مسجدوں کو ضرور ویسے ہی مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانے مزین کیے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ پختہ مساجد بنانے کو بھی پسند نہیں فرمایا تزئین و آرائش تو بہت دور کی بات ہے